رضی اللہ تعال کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جس حدیث شریف میں آیا ہے وہ مسند احمد شریف میں تین مقامات پر آئی حدیث نمبر آٹھ سو تینتالیس حدیث نمبر بارہ سو انسی اور حدیث نمبر بارہ سو چھیاسی شعیب اور نووت کی تحقیق کے مطابق <تصفيق> الفاظ حدیث مسند احمد میں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہو فاندا ہے یا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں مولا علی نے فرمایا یہی روایت انہیں الفاظ کے ساتھ ترمزی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور ابو داود شریف نے ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت اختیار فرمایا جس سے اہتمال ہے اس بات کا کہ ان کے نزدیک یہ حسن ہے کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس حدیث پر سکوت اختیار کروں گا ذرا نہیں کروں گا تو وہ قابل قبول ہوگا تو ابو داؤد شریف ترمزی شریف مسند احمد شریف ان تینوں حدیث کی کتابوں کے اندر مولا علی کی یہ روایت حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی کرتے تھے اور فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگرچہ اس حدیث کے ایک راوی کے اندر کلام ہے تاہم فقائے اسلام نے اس پر عمل کیا حتیٰ کہ امام ترمزی فرما رہے ہیں رکھا سا باد آہل علم ان مید یا این ہا ان مسجد امام ترمزی نے فرمایا کہ بعض آہل علم یعنی فکا کرام نے رخصت بھی اس بات کی کہ وہ مجد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے آدمی یا یکت کی طرف سے قربانی کی جائے اور بعض نے کہا کہ نہیں کر سکتا یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہر میت کے لیے حکم نہیں ہے لیکن ہماری فقہ فقان فکانفی کے اندر تو صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر میت کی طرف سے کر سکتا ہے اور لوگوں میں معمول ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے کوئی ماں کو کی طرف سے کرتا ہے جی میرا باپ فوت ہو گیا میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں ماں فوت ہوگی اس کی طرف سے کرتا ہوں یعنی میت کی طرف سے قربانی لوگوں میں معمول ہے مربج ہے ایسے ہے یا نہیں سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انو ان کے متعلق ترنظیم میں یہ ہے فرمایا انہوں نے کہ حب ولیہ یہ تصدقانوں والا میت کی طرف سے صدقہ کرے قربانی نہ کرے, کرے اور اگر کر دے, دے تو کچھ کھائے دے دے دے نہیں دے دے دے اس کا دے مطلب ہے امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی کرنا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ شرط ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہمارے اما کے نزدیک یہ بات لازم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہمارے انفیوں کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے کہ سارا صدقہ کر دے کیوں کہ مل کسی کرائے گا ثواب ادھر جائے گا مل کسی کرائے گا سمجھ نہیں آ رہی سواب میت کی طرف چلا جائے گا اور گوشت کا مالک یہی شخص رہے گا جو اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے جب اس کا مل کا تو خود بھی کھا سکتا ہے لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے ہمارے انفیوں کا یہ مطلب ہے تم فقائے کرام کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی اجماع سے ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بل اجماع صحیح ہے تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی ثابت ہوگی اس کے ساتھ ایک اور حوالے میں بہت اہم پیش کرتا ہوں یہ کتاب الفرور ہمبلی مذہب مزب مزب باستر کے بہت بڑے فقی محدث محمد بل بل بن مفلح مقدسی, مقدسی, مقدسی, بل مقدسی بل ابن مفلح مقدسی ابن تہمیہ کی یہ جی ہیں ان کی کتاب الفروح محسر الرسالہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انتیس پر ہے ایک امام کا ذکر کیا ان کا نام ہے محمد بن اسحاق ابو العباس السراج رضی اللہ تعالی حاکم نیشہ پوری رحمہ اللہ کی تاریخ کے اندر ہے جس طرح کہ انہوں نے ابن مفل نے لکھا ہے میں ان سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ ہوا امام الحدیث بادل بخار رج بخارا بخارا کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد محدث عظیم ترین سب سے بڑے محدث ابو العباس سراج وہ فرماتے ہیں کہ ختمت قرآن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم افنت آشر عل... فختم ختمہ عنه تو آن افن طے میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بارہ ہزار امام العباس سراج فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بارہ ہزار ختم قرآن پاک کے کیے ہیں اور حضور کی طرف سے بارہ ہزار قربانیاں کی ہیں وہ شخص ہیں جو بخارا کے اندر امام بخاری کے بعد ثانی بخاری شمار ہوتے ہیں تانی امام بخاری شمار ہوتے تھے بارہ ہزار اس مسئلے سے ثابت ہو گیا میت کی طرف سے قربانی کرنا احادیث سے مبارکہ آئمائے عالام فکہ اسلام امت مسلمہ کے نزدیک بات کو سمجھنا ال اختلاف ثابت ہے اور رسول اکرم علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ بلجما صابت جب یہ ثابت ہو گیا میرے بھائی آپ بات کو سمجھنا جو میت کی طرف سے اللہ تعالی کے ولیوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اپنا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بزرگ کا ہے فلاں گیارہویں شریف پر ذبح کروں گا فلاں اور پھر نام بھی دیا جاتا ہے, ہے. بس بس کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے یہ فلاں کے جس طرح, جس طرح ملتا کہتے ہیں یہ میرے باپ کے نام کی قربانی ہے تو باپ کے نام کا بکرا کہنا اور ولی کے نام کا بکرا کہنا اس میں کیا فرق ہے نہ باپ مرے نے کھانا ہے نہ ولی نے کھانا ہے کھانے والوں نے کھانا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اگر ہوگی منت ایک منت منت مان لے اس کے اور آکام ایک کا ویسے صدقہ کر دیں ہاؤس پاک کی طرف سے میں اشارے سواپ کرنے کے لیے میں بکرا رکھا ہوا ہے منت مقصود نہیں ہے تو منت ہو تو اور آکام ہے ذرا منت نہیں ہوگا خالی تصدق مقصود ہے ایک نظر ہے ایک تصدک صدقہ ہے سمجھ نہیں آ رہی تو صدقہ ہے تو آکام اور ہیں ندر ہے تو آکام اور ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے فده نا کہ دونوں صورتوں میں نام لینا بھی جائے گا نام لگا دینا نسبت کر دینا کہ یہ غوث کا بکرا ہے یہ میرے باپ کا بکرا ہے سمجھ نہیں آ رہی کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب وہ کہتا ہے یہ میرے باپ کا بکرا ہے میں نے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے کہ یہ اس کی ملک ہے ملک کو نہیں اسی وجہ سے فکا کہہ رہے ہیں ہمارے فکا نے فرمایا کہ ملک قربانی کرنے والے کا رہے گا اور ثواب اس کی طرف جائے گا تو اسی طرح ملک جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا مومن کہ جب یہ غوث پاک کے لیے میں نے بکرا کہ غوث پاک مالک بن گئے سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھتا ہے ملک میرا میں نے ثواب ان کو بھیجنا ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ملک میرا ہے میں نے اس پاک کو نذرانہ اس کے ثواب کا بھیجنا ہے سمجھ نہیں آئی تو جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ربا اولیاء اللہ جو ہے اللہ تعالی کے ولیوں کی طرف سے جانور جبا کر دینا یہ میت کی طرف سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی مانند سمجھ نہیں آئی جب وہ جائے تو یہ بھی اب پیچھے چلتے ہیں کہ تکربند تقرب کے لیے تقرب کی نیت سے بادشاہ کے لیے ذبہ کرتا ہے جانور امیر کے لیے جیسے ثابت کر دیا پیچھے اس سے بھی فکار نے فرمایا شرک ثابت نہیں ہوگی کیوں کہ شرک ثابت ہوگا جب تقرب بلا وجہ عبادت ہو اور فرمایا کہ مسلمان سے ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ کسی کو خدا سمجھ کر اس کے لیے جانور ذبہ کرے مسلمان خدا ایک کوئی سمجھتا ہے اللہ یہ پہلے بتا دیا یہ پچھلے پچھلی بارش کے اندر یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اب ایک اور وہاں کے مذہب کے بطلان پر میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بھئی افواہ اگر اعتقاد نہ ہو ربوبیت کا استغنا ذاتی کا ربوبیت راتیا کا اعتقاد نہ ہو اس کو ذاتی پروردگار پالنے والا نہ سمجھے بے پرواہ بے نیاز غیر محتاج ہر کسی سے نہ سمجھے کسی ایک بات میں بھی چاہے ہو جب تک یہ نہیں سمجھے گا یہ اتقاد نہیں ہوگا تو عبادت ثابت نہیں ہوگی اب ہابیوں کے نزدیک ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں پکارنا غیر اللہ کو پکارنا یہ ان کے نزدیک شرک اکبر ہے عبادت ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں یہ <تصفح> ثابت کرتا ہوں اانتیوں <تصفح> <تصفح> <Absolutely> یہ بھی عبادت نہیں بن سکتا جب تک کہ پکارنے کے ساتھ اعت اگلے کو خدا سمجھنا سمجھ جب تک اگلے کو, کو جس کو پکار رہا ہے اس کو خدا سمجھنے کا عقیدہ نہ ہو تو خالی پکارنے سے چاہے نماز میں پکار لے یا نماز سے باہر پکار لے مسجد میں پکارے کسی کو یا مسجد سے باہر پکارے بات کو سمجھنا جب تک یہ اتقاد نہ ہوگا مستقل بے نیاز بے پرواہ سمجھنے کا پروردگار ذاتی سمجھنے کا تو پکار سے بھی عبادت ثابت نہیں ہو سکتی اور شرک ثابت نہیں ہو نہیں ہو نماز میں پکار لے دیوبندی وہاں بے وقوفوں کی مسجدوں پر لکھا ہوتا ہے وہ انل مساجد اللہ فلا تد فلا تد ہے یا فلا تد ہے جمع گا یا جمع گا نا میں نے صحیح پڑھا فلا تد الادا کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو, تو اللہ تو کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہ لکھ کر اب وہ بغلے مارتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا یہ پکار رہا ہے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ کر رہا ہے یہ پکار رہا ہے نا اور اللہ فرماتا ہے مت پکارو مسجدیں تو اللہ کے ساتھ پکارنا شرک ہوگی سمجھ نہیں آ رہی اب ان بے وقوفوں کے ساتھ نہ چیز معارضہ کرتا ہے اس طرح ذرا دیکھنا کیا بے وقفوں اگر پکارنا مسجد میں یا مسجد سے باہر شرک ہے بس پکار ہی شرک ہے。نفس سے پکار سے شرک ثابت ہو جاتا ہے اور کوئی زائد امر جو ہے اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے تو پھر لازم آئے گا تمام صحابہ مشرک تمام امت مسلمہ مشرق تاکہ کہ خود وہاں بھی مشرق, بھی مشرق, بھی مشرق کیوں؟, کیوں کہ نماز میں پکارتے ہیں السلام علیک اللہ کو پکار رہے ہیں نماز میں اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے اب قرآن کہہ رہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو یہ پکار ہے اور اللہ کے ساتھ ہے ادھر اللہ کو پکارتے ہیں وہاں بھی ادھر السلام علیکہ اب یہاں پر بھابیوں کی ایک بے وقوفی جنم لیتی ہے وہ کیا وہ جی ہم کوئی نہیں پکار تھے ہم انشا کے طور پر نہیں ہم تو صرف خبر خبر کے طور پر کہتے ہیں شا جی انشاء مقصود سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں یعنی ہم اپنی طرف سے السلام علیہ کا نبیوں نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ صرف نقل مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسلام میں کی رات اسلام والا کابیوں تو ہم اس طرح کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں اپنی طرف سے پکارتے لہذا نہیں بات کو سمجھنا اس کا ایک موٹا جواب ناچیر نے ان کے گھر سے نکالا وہ یہ کہ بخ... یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات پر بات کو سمجھنا یہ <مت مت> دلیل پیش کرتے دلیل پیش ہیں کہ پکارنا جائز نہیں دیکھو وہ جی جی جی جی جی جی کہتے ہیں بخاری جی شریف جی میں آیا, آیا. راوی جی جی کہتے جی ہیں ایک صحابی جی جی سے نقل جی کر کے کہ ہم رسول اللہ کے وصال شریف کے بعد السلام عالم نبی کہتے تھے السلام علیہ کا ایوہن نبی نہیں کہتے تھے اب بات کو سمجھنا بخاری شریف میں یہ وہابی کہتا دیکھا اس کا مطلب ہے اسلام علیہ کا یو النبی جو کہنا ہے وہ ارادہ نہیں ہے اسلام والنبی جو آ گئے وہ تو کہتے میں نے کہا بے وقوف کے بچے تم اس میں پھنس گئے لو آپ اپنے دام میں سیاد یاد آ گیا والی بات ہے شکاری خود جال میں پھنس گئے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ان اپنی طرف سے سلام رسول اللہ کو پکار کر سلام بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پھر وہ تبدیل ہی کیوں کرتے سبحان سبحان اللہ اللہ سمجھ نہیں آ کیونکہ پھر السلام علی النبی یہ کہنے کی آزادی کیا ہے کیونکہ وہ تو حکایت ہے نقل ہے اور لانتی کا بچہ نقل میں کیا پھر خرابی لازم تھی معلوم ہوا ان کا تبدیل کرنا باز کا بعض کا تبدیل کرنا اگر ثابت ہو پہلے تو یہ روایت ہی شازہ ہے یہ شازہ روایت ہے اور محدشین نقاد لوگوں کی امام بخاری کی بعض احادیث پر ایسی تنقید موجود ہے اعتراضات موجود ہیں لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہر حدیث جو ہے وہ ہر صورت میں مقبول ہو جو مطلب محققین کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اس روایت کے شاد ہونے پر بالکل نظر میں کیونکہ جتنے صحابہ کرام جتنے ام محدثین راوی حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اتہیات نقل کرنے والے ہیں روایت کرنے والے ہیں وہ سب السلام والے کا ایوہ نبیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک امام مجاہد نے آ کر اختلاف کیا ہے ان سے لہذا ایک شخص کی روایت ان سب شکا ایسے مضبوط راویوں کے سامنے یہ شاز قرار پائے گی یہی تھا اور دوسری بات یہ ہے جو بات اکل کے اکل شریح کے منافی ہو خلاف ہو وہ اگر حدیث میں ہے تو مردود ہوتی ہے وہ راوی کی غلطی ہوتی ہے راوی کی غلطی ہوتی ہے یہ نہیں کہ نبی پاک کی غلطی ہوتی ہے بات کو سمجھنا راوی کو غلطی رہواد کو, کو لگتی رہتی ہے میں تو ایسے بخاری اور مسلم سے وہ کچھ دکھا سکتا ہوں کہ ہاں کوئی بڑے سے بڑے مہدے سامنے بیٹھ جائے میں اللہ کے فضل سے ایک بات کے اندر ہی چپ کرا دوں دانت کٹے ہو جائیں اب بات کو سمجھنا راوی کی خراب یہ خطیب بغدادی کی الکفایا وغیرہ اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں عقل سری کے منافی اگر آ جائے تو روایت مردود ہوگی کیوں مردود ہوگی اس وجہ سے کہ راوی کی غلطی شمار کی جائے گی اکلے شریف کے خلاف نبی پاک کی بات نہیں ہو سکتی اور یہ اکل شریف کے خلاف کیوں اس میں یہ ہے کہ وصال کے بعد بدلا گیا السلام عالم نبی یہ کہا گیا ہم پوچھتے ہیں کیوں تو بدلا گیا جی پہلے وہ سنتے تھے بعد میں وصال کے بعد سننا ختم ہو گیا اگر یہ کہا جائے بات کو سمجھنا تو اس تبدیلی سے فائدہ کیا ہوگا کیوں, کیوں؟ اس وجہ سے کہ یاد جب عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سب کو بتائی اتائیج پڑھنے والے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے سارے حضور کے سامنے نماز پڑھتے تھے زندگی میں ادھر ادھر گئے نہیں ہیں کوئی <سطور> ہزاروں میل دور بیٹھتے کوئی سینکڑوں میل دور رہے تو کبھی کہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو کہاں رات کو نبی سو رہے ہیں امتی جاگ کر نماز پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی نبی جاگ سو رہے ہیں امتی جاگ کر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں کوئی قریب کو دور اور جتنے قریب بیٹھ کر پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز میں آہستہ یاد پڑھتے ہیں اور آہستہ کو آگے والا سن نہیں سکتا سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اتنا اکلے سری کے منافی تبدیلی میں فائدہ کیا ہوا کیا پہلے دور سے سن لیتے تھے وسال کے بعد سننا ختم ہو گیا پہلے سینکڑوں ہزاروں میلوں دور سے نبی پاک سن لیتے تھے سلام والا کابی ہو اور وسال کے بعد ختم ہو گیا حالانکہ امت کا اتفاق ہے. لا فرق بین حیات ہی و ہی سنو یہاں پر ایک نیا نیا ایک, نیا نیا, ایک. نیا, نیا ایک. سبحان اللہ آپ, کے سا, آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں ایک مبارک صحابی <سلام> رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وصال, <سلام> آپ کی وشال شریف <سلام> کے بعد آپ کے متعلق عقیدہ کیا رکھنا چاہیے انہوں نے حضور کی کچہری میں پیش کیا اور نبی نے تصدیق کی <سلام> عمر صاحب اگر بیٹھا ہوا ہے تو جلدی سے اررود الونف نئی نیا نسخہ جو ہے اس کی جلد لاؤ پہلی ارر الونف جلدی کر لیا ہمارا مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور تمام صحابہ کا اعتقاد تھا سمجھ نہیں آ رہی یہ ریاوی کا وحم ہے یہ راوی کا وحم ہے راوی کی زیادتی ہے ایسے عوام لگتے رہتے ہیں تبدیل کر دیا السلام علام نبی کمال ہے ملن پھر اور سنو وہاں بھی کتے, کتے بتا یہ کہہ رہے ہیں تبدیل ملن ملن ملن ہم تبدیل کریں ہم نے تبدیل کیا بتا کون ہوتا ہے کوئی رسول اللہ دے جائیں اور اگلا تبدیل کر کرے کتے تو تو کہتا ہے رسول کی بات میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ ہے بتا بتا یہ کیسے مان لیا کہ رسول اللہ کی وہ بات جو متواترات میں سے ہے اس کو ایک, ایک نے تبدیل کر لیا یا کسی نے تبدیل کر لیا رسول نے اجازت دی تھی سمجھ نہیں آ رہی یار اعتراضات ایسے ہیں کو نکل نہ سکے اب عقیدہ سنو یہ دیکھو میرے بھائی یہ, میرے, بھائی یہ میرے پاس ارو سیرت ابن شام ہے سیرت ابن اشام ارب الف کے ساتھ امام سہیلی کی شرح کے ساتھ امام ابن ہشام کی یہ سیرت محدث ابن صحاق کی وہ سیرت جو دنیا بھر میں تمام اماموں کے نزدیک بے مقبول ہے یہ محمد بن اسحاق وہ ہیں جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں یہ محمد بن اسحاق اور محدث ابن ہشام جنہوں نے سیرت ابن شام لکھی ان کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ راوی سے کہا ہے یہ اس کی تلخیص ہے یہ اس کی تلخیص ہے چار سو چار صفا اور چھپا ہوا کہاں دار الحدیث قاہرہ مصر کا ہے چار سو چار سو یہ ہیں حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے یہ اشعار بنا کر لائے حضور کی بارگاہ کے اندر اور میرے بھائی سرکار کی بارگاہ کے اندر جو اشعار مبارک لائے اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم انہوں نے کھائی پاکوں کا فی النفوس تلا دوں لہ امروں کا تیری زندگی کی کسم آگے فرماتے ہیں ان یا وفا تو ہوں ہی الحق کو حق کو نل جہد فرماتیا بے شک نبی پاک کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے سمجھ نہیں آئی یہ سواد بن قارب کے جو اشعار ہیں نا یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے بحقی شعب علیمان وغیرہ اور بہت سی عدیش کی کتابوں کے اندر ہیں ہاں بڑی پکی سند ہے ان وہ فرما رہے ہیں ان نبی وفا کا حیات ہی الحق حق والجہاد جہاد جہاد بے شک نبی کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے اب یہ اشعار نبی پاک میں توجہ یہ اشعار مبارک ہیں ہاں یہ اشعار مبارک ہیں یہ اشعار یہ جو اشعار ہیں جن میں سے یہ پہ یہ انہوں نے لکھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دا دا دا میں دا دا پڑھ دا کر سنائے, سنائے تھے, سنائے سنائے تھے سنائے وہ, سنائے وہ ہے, وہ وہ ہے وہ ان کے اندر, ان کے اندر, اندر پھر ان ان یہ ہے اشحد وہ ان کا ممون کل وہ ان کا مرسلی وسیلت ابن اکرمین القوابی ما اے اے دو گرج کرد جدو مسلمان ہوئے سننا ایک بخواب جن جن دے خواب دے خواب جن ان دکھا چاہب جن آواد آ تبی آخر آ گیا پہنچ لکھ کے گئے سن پھر حضرت یار واقعہ سنا کم تیرے کو لگی تو حضرت اب یہاں پرو سنو اصل نکمے ٹولے سمرنا بے مایاتی کمی واحر <رَبَّنَا> مسلمانوں کا کر رد کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کی واحد جو کہتے ہیں ہمیں حکم فرمائیں اللہ کی وحد کے مطابق ہمیں حکم فرمائے ہم عمل کریں گے آگے فرماتے وہ انکان فیما جے تشہب یا رسول اللہ جو آپ دین لائے اگر ہیں اگرچہ یہ معلوم ہے ہمیں یہ جوانوں کو بڈھا کر دینے والا اتنا سخت ہے اس پر چلنا اتنا مشکل ہے یا رسول اللہ اس میں شہبد لبائے یہ ایوال چٹے ہو سانو پتہ ہے ہاں آپ دین سوکھا سمجھی بیٹھے سوکھا کی تھی بیٹھے ہیں اپنی مرضی دے ہی رکھی بیٹھے ہیں باقی اگر دین وہی لیا جائے جو مستفی کے صحابہ کے پاس تھا نا تو پھر بلال سے پوچھ کیسے مار پڑتی ہے کیسے دکھ تکلیفیں آتی ہیں اور پھر کیسے بال غم اور پریشانی میں ہی آ کر سفید ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا مشکل انیاں مصیبت انیاں تکلیفاں تب ہمارے اقبال کہتے ہیں چانم چگو من بلرزم چگو یا من مشکلات لا جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے لا الہ کی مشکلات کتنی ہیں اور اس اقبال کے اس شیر کی تصدیق حضرت سواد بن قارب کے اس پر مان ہے اب بات کو سمجھنا ارے میرے بھائی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب سواد بن قارب نے یہ لکھا ہوئے ہوئے یہ لکھ سواد مقام الحمید في دوس شین وفات رسول اللہ صلی وسلم فقام اہین سواد فقار مثال شریف کے بعد جب شیر آپ نے کہے تو اس کے اندر یہ ہے انبیا وفات ان نبیا بولو کا <متحدث> <وفاتو متحدث> حیات ہی الحق و حق ان جہاد جہاد پر ماتہ نبی بے شک نبی علیہ السلات و تسلیم کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے <متحدث> حق <متحدث> حق ہے اور جہاد جہاد ہے <متحدث> حق اور اس کے ساتھ کیوں ذکر کیا حق حق ہے بتانا چاہتے ہیں جو بات کہہ رہا ہوں یہی حق ہے سمجھ نہیں آ بتا ایک طرف مستفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عقیدہ ہے ایک طرف اسوانتی وہابی کا عقیدہ ہے یہ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے یا ہیں تو بس وہ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ کر, کچھ کر نہیں سکتے کوئی زندگی اور صحابی کا یہ عقیدہ ہے وفات کا حیات ہی ان کی وفات حیات کی مانند ہے اسی لیے احادیث سے میں آیا وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ارے بھائی ان کی زندگی جو ہے بیان ہی دنیا کی زندگی کی طرح بیان ہی اگرچہ نہیں ہے لیکن زندگی دنیا کی جو ہے اس کے ساتھ مشابہت اس کو کافی ہے یعنی <سؤال> دنیا کی زندگی کے مکمل احکام تو ادھر نہیں چل سکتے لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ اتنا مشابہت رکھتی ہے کہ ہتھا کے ہتا کے یہ فرما رہے ہیں صحابی کہ ان کی وفات زندگی کی طرح ہے اب زندگی تو دنیا کی ہے جو مشبہ مشبہ بے بن رہی ہے اور ہمارے علماء اسلام نے الحمد یہی لکھا ہے کہ امبیاء علیہ اسلام کی حیات دنیاوی ہے بات کو سمجھنا نہ حیات کیڑی انہوں دی زندگی قبر دن دنیاوی زندگی ہے لیکن امام ابن حجر ہے تمی رحم اللہ نے فرمایا جس طرح فتح العلی کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے فرمایا کہ تمام حکام دنیا کی زندگی کو اس پر نہیں چلیں گے اگرچہ ہے دنیاوی زندگی سمجھ نہیں آ رہی فرمایا کیا اور زندگی ان کی قبر میں بھی دنیاوی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے آم وہی چلیں بات نہیں سمجھ آ گئی آخر فرق تو آیا نا کچھ نہ کچھ لیکن دوسروں کی زندگی ہاں شہداء کی زندگی برزخی ہے انبیاء کی زندگی دنیاوی ہے یہ زندگی شہداء کی زندگی سے بھی بات نہیں سمجھ اب بات ہو رہی تھی پکار کی جب ہمارے آقا کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے اور یہ رسول اللہ کے صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے تو معلوم ہوا کسی راوی نے کسی راوی نے یہ وہم اس کو لگ گیا اس وہم کو آگے چلا دیا وہ راوی کا وہم ہے نہ صحابہ کا عقیدہ ہے نہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ السلام عالیہ کا نبیو وصال کے بعد تبدیل کر لو السلام عالیہ نبی پڑھ لو سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی اس تبدیلی میں کوئی فائدہ کوئی فائدہ ہے چلو اگر آ جاؤ اسی پر آ جاؤ اسی پر آ جاؤ اگر وہابی کی بات کو تسلیم کر کے بات کریں اس سے چلو جی مان لیا سال کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا چلو یہ بتا جب دور دراز سے صاحبہ کرم نماز پڑھ کر یہ سلام بھیجتے تھے نماز کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس وقت تو دور سے رسول اللہ سن لیتے تھے نا تو پکارنا تو نماز میں پھر بھی ثابت ہو گیا کدر باغو گے ارے فدو کدھر باغو گے ہر طرف سے ناچیز تمہیں پاؤ میں فینک دے فی نہیں मान چلو مان لیا جی مان لیا جی مان لیا جی ٹھیک ہے جی اصل ایسے نہیں گل کرتے جانے جن دن آپ اللہ حیات ظاہری دن کی گل کر لینا دور دراز تو پڑھ دے سن نماز سلام تو اگر نہیں سن تو اس لیے کہہ دے سرکار یہ تے پھر تی سن سکتے ہی نہیں یہ کت سمجھ نہیں لگی اسی وجہ سے میاں اخبار احاد جو ہیں وہ قطیات اور اصول اور یقینیات کا کم مقابلہ کر سکتی ہیں یہ ایسی ہادی ہاں اس وجہ سے جب آئے گی کوئی حدیث ایسی جو اکل سری اور یقینیات سے ٹکرانے والی ہو جیسے یہ ٹکرا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اس سے ثابت ہو گیا ابن تیمیہ جو کہتا ہے کہ اخبار احاد کوئی خبریں واحد آآ نہیں ہے ایسی, ایسی کہ جو یقینیات سے ٹکراتی ہو دلست اور اقل شریح کے مخالف دلست ہو بالکل نہیں پائی جاتی یہ پائی جاتی ہے سمجھ نہیں آ اور جب پائی جائے گی تو راوی کا وحم ہوگا بولو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریف ہو قطعی یقینی طریقے سے ثابت ہو اور پھر عقل سری کے مخالف ہو ہر عقل والے کا عقل کہے یہ بات غلط ہے یہ ناممکن ہے اس وجہ سے کہ نبی کی شریعت عقل عقل سلیم کے عین مطابق ہے. لہذا اس کے نبی پاک کی بات ہونے کے اندر شک ہے سمجھ نہیں آ رہی. آہ, آآ بات, آآ ہی بات ہی نہیں ہوگی سکار ٹکرا جائے گی اقل نہ نتھو نتو دی عقل کی گل نہیں کر رہے اکل کلی کی بات کرتے ہیں اکل جزی کی بات, کی بات نہیں کر رہے کیا مطلب ہر صاحب عقل کے سامنے بات کرو تو تسلیم کر لے وہ اکلے کلی ہوتی مرے سمجھ نہیں لگی اگر ایک کی بات ایک کی بات اکلی دوسری کے سامنے کرو دوسرے کسی کے سامنے وہ غلط ایک گل تیسرے کے سامنے کرو نہیں مانتا میں واقعی کوئی گل غلط مثلا ایک اور ایک دو ہوتے ہیں ایک اور ایک یہ اکل کلی کے مطابق ہے امرے یہ گل اکلے کیوں کہ کائنات کے کافر کے سامنے بھی بات کرو وہ بھی پہچان وہ بھی کہے گا ہاں بالکل جی ایک اور ایک دو ہوتے ہیں اب یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ فرمائیں ایک اور ایک تین ہوتے ہیں امرے اور سمجھنے لگی او لیا یہ ناممکن ہے جو بات ایک بچہ نہیں کر سکتا وہی امام امبیا سے کیسے ممکن ہے اور ڈومرے لگی اور اگر کسی فرد کرو کسی روایت میں یہ بات آ جائے جان جان تو سمجھیں گے کسی رابی نے, نے ایسے بات کر دیا اس کو وام لگ گیا ہے رسول اللہ کی طرح منسوخ کرنا نا ایسی, ایسی بات کو ایمان سے اگر کفر نہیں تو کفر سے کم بھی نہیں یاد کون منسوخ کر سکتا اتنا بات کیا ہے اسی طرح میرے بھائی جو عقل شریح کے مخالف بات ہونا وہ رسول اللہ کی شاعن شان نہیں ہو میں تتبور استقراک کروں تو اس سے بھی اور آگے بھی چل سکتا ہوں اللہ کے فضل پہ لیکن بتاؤ تسلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو میرے بھائی بات کو سمجھنا پہلا جواب ان خبیسوں کا جو کہتے ہیں پکارنا ہی شرکت پکارا وہ کہا پکارنے کا مطلب السلام علیکم کا نبیوں کو یہی معنی ہوتا ہے اے نبی وہ کیمان ہے مرے اتیا جات آؤں گا کہ نہیں آؤ سمجھ نہیں آئی سارے پر خچے اڑ گئے ان کے نہیں گئے وہ ٹولا سونے نبی فرمایا چل ایدر ویخ یہ آ گیا نا نماز ثابت کر ایسی دلیل جی ہر کسی نو یاد ہونا پہ بخاری لکھی فلانی چ لکھی فلانی نہیں جڑا ہر کسی نماز یاد اس اندر سونے دی پکار ہے تو کیا ہو؟ اچھا یہ نماز اللہ ملی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ مذہب تو مطابق اللہ تعالیٰ نے شرک دے نبی پاک اگے شرک صحابہ کیتا وہ شرک اہل بیت پڑھیا وہ شرک تمام امامہ پڑھیا شرک امام بخاری پڑھیا شرک ساریا پڑھیا شرک خود وہابی پڑھیا واہ واہ اب دوسری پکار سنوئے سنو مسجد میں بیٹھ کر دوسری پکار اور حدیث اور ایسی حدیث جس کو ابھی بھی کہیں صحیح ہے سمجھ نہیں آ رہی ترمزی کے اندر صحیح روایت موجود ترمزی شریف کے اندر امام ترمزی کہہ رہا ہے حدیث صحیح ہے ابن تیمیہ جیسا کہتا ہے حدیث صحیح ہے سارے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے نابینا شخص بارگاہ رسالت میں آتا ہے آتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ نابینا ہوں تکلیف ہوتی ہے دعا مانگ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبر کرے تو تیرے لیے اچھا ہے نہیں صبر کرتا تو میں دعا کرتا. پھر ایسا کر وضو کر دو رکعت نفل نماز پڑھ نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ جو میں تجھے بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی اللہ ہوں میں سالوں اليك محمد الرحمة يا محمد قبالی اللہ شر ہے الحرز الحر شرح حسن حسین ملا علی قاری اس نے انہوں نے فرمایا ایک روایت کے اندر ہمیں یہ پڑھایا گیا لے طاقت یا لی حاجت سمجھ نہیں آ رہی اب معنی کیا ہے واہ فشیا سرکار نے فرمایا جا دعا منگو کر نماز پڑھ نماز پڑھ گیا دعا منگ اللہ عمنی سالوں کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اتوجہ ویل کا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں متوجہ ہوتا ہوں بے نبیے کا ہے تیرے نبی کے وسیلے سے با یہاں پر تبسل کیے ابن تیمیہ لکھ رہا ہے مجموعے کے اندر مجموع الفتابہ کے اندر پہلی جلد میں باپ تبسل ہے بے وسیلہ دے گا بے وسیلا دئی نبی پاک کے وسیلے کے ذات تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں میں ڈائریکٹ نہیں آگا سونے دے وسیلے لال آگا یہاں پر وسیلا جہاں مرتبہ کمانے میں نہیں ہے درتمجھنا بے وسیلا بات وسول رہی ہو گئی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وسیلے تھے تیری طرح میں متوجہ ہوتا ہوں سوال تجھ سے ہے وسیلہ کا عنام دار کا لے کر آ رہا ہوں مانگوں مانگو گا میں بھی لیکن منگواؤں گا ان سے بھی اصالوں کا مانگتا میں بھی ہوں لیکن ان سے منگواؤں گا آگے کیا کہتے یا محمد اونی اتوجہ ہو بے کائلا ربی اے محمد میں اپنے رب کی طرف اتوجہ ہو یا محمد اونی اتوجہ ہو بے ربی تمہارے وسیلے سے آپ کے وسیلے سے میں متوجہ ہوں اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں اپنی اس لوڑ میں اپنی اس ضرورت میں تاکہ پوری کر دی جائے ملا علی کاری نے فرمایا کہ ہمیں روایت یہ بھی دی گئی ہے تک دے لی حاجت تاکہ آپ خود میری ضرورت پوری کر دیں یہ روایت ایٹم بم بڑے بھی کے لیے تو شرک ثابت چٹا بلے بلے حضور قاضل حاجات بنتے ہیں سمجھ نہیں تو اللہ فشیا اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر لے کیا مطلب اے اللہ مصطفیٰ دعا مانگ رہے تو یہ دعا ان کی میرے حق میں قبول کر یہ دعا مانگ کر فارغ دونوں آنکھیں آ گئی نابینا صاحبی دونوں آنکھیں مل گئی بات کو سمجھنا ذرا اب اب اب یہ واقعہ تو سب دیکھو اس پر ذرا تبصرہ ہوتا ہے تبصرہ نماز پڑھی خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں انل مساجد لہاں بھی کتے تو لکھ کر بیٹھا ہوا ہے صحابہ کو پتا نہیں کہ مسجد خدا کے لیا یہاں کسی کو نہیں پکارنا نہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ اپنی پکار بتا رہے اس سور د مذہب رد پہنچ کیڑی بلیں کو بچ دئی رسول اللہ بتاتے ہیں جا پکار مجھے مسجد میں نماز آآ آآ کے بعد سمجھ نہیں ہے وہ صحابی آآ خدا آآ کو بھی آآ پکارتے ہیں اللہ انی اص اے اللہ پکار رہے ہیں پہلے کہتے ہیں اے اللہ تھوڑی دیر کے بعد لفظ اگلے آ جاتے ہیں یا محمدو اب قرآن فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ادھر اللہ کو پکار رہے ہیں ادھر نبی پاک کو پکار رہے ہیں نماز کے بعد مساجد میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اب وہ بھی سے پوچھ آیت غلط ہے یا حدیث غلط ہے ہیں ذرا بتا تو صحیح اے مدد سے یگانا شیتانا اے محدے سے یہ ہے ہی محدے سے یہ فدو کے بچے نا ادیب جانتے نا قرآن ان کے لیے میرا مشورہ وہی ہے کہ ان کی داڑھی موچ یہ منڈالیں اپنی داری موج صاف کر کے اور شروع گلے میں ڈھول شریف ہونا چاہیے بڑے مشتحد کے گلے میں بڑا ڈول ڈھول چھوٹے مشتحد کے, کے گلے میں چھوٹا اسی طرح ترتیب کے ساتھ اور سڑکیں ہوں اور بابا جی ڈھول بجا کر تبلیغ کرتے رہے قرآن و حدیث کو ہاتھ لگانا ان کے بس کی بات ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم جن کو جی کہہ دیں یہ پاگلوں کا بے وقوف ندانوں کا ٹولا ہے وہ قرآن आ حدیث جیسے بلند کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یار کچھ تو سوچے یار سنیا تا مر گیا کر اپنے رسول کی نہیں من شرم نہیں آتی تین تیرے تی لانت پی گئی ہے رسول اللہ فرمائیں یہ فرمائے اللہ بے وقوف ہیں پتوا کا ٹولا ہے اقل سے فارغ ہیں یہ لوگ اور تم ان کو کہتا ہے سمجھتا ہے یہ عقل والے ہیں علم والے ہیں ماشاءاللہ اللہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں فلان پڑھ شرم نہیں آتی تجھے اپنے رسول کی بات پر اعتماد نہیں کرتا یا تجھے سمجھ نہیں ہے ورنہ تور سے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ تننی ہو اور اپنے رسول کی بات پر اعتماد نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا یہ اعتماد نہ کرے گا وہ تو کافر ہے نہیں کیا وہ تو مسلمان ہی نہیں توبی خن کہہ رہا ہوں توبیخن خن پٹ کے طور پر میں کہہ گیا اب بتا ادھر ایک طرف آیت ہے ایک طرف صحیح حدیث ہے کیا کہ اب میں حل کر دیتا ہوں مسئلہ آیت بھی بر حق ہے اور فرمان رسول بھی دونوں بر حق وہ اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو اسی وجہ سے اور مقام پر آتا ہے الاحن آخر فلا فلاں مح اللہ ہے اس مطلق کو اس مقیت نے واضح کر دیا اب معنی بنے گا فلا مح اللہ آہا دم نلتے ماگودوں آلِ <ساعد> میں سے جو تم نے بنا رکھے ہیں ان میں سے اللہ کے ساتھ کی <ساعد> کیا مطلب مانا یہ بنے گا <ساعد> کہ ایسی پکار جو خدا سمجھ کر ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پکارنا اب جب مستفا مستفا سبق دے رہے ہیں کہ یہ پکار اور صحابی پکار رہا ہے وہ خدا نہیں خدا تک وسیلہ وسیلہ سمجھ کر روایت بھی بارہ اور فرمان رسول اللہ بھی اللہ کو مسلمان جب پکارتا ہے تو سمجھتا ہے میرا معبود ہے میرا الہ ہے میرا حق معبود ہے میرا رب ہے جب اللہ کے رسول اللہ اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو سمجھتا ہے میرا وسیلہ ہے میرا وسیلہ ہے یہ وہابی کا اندر ہی پیلا ہے اور ادا ٹڈ نی پتیلا ہے حرام کا پتیلا ہے وہ بھی حلال کا پتیلا بھی سمجھ نہیں آئی مرو اے نو اے نو نے سرکار نال پیڑا نے پیڑا, نے پیڑا, نے پیڑا پرانے بدلے لویسرا جہی سدے نبی پاکل خواصر وڈیری بدلے لینا اور سنا اب یہاں پر یہ بھی بتا تا کہ وسال کے بعد بھی صحابہ کرام نے پکارا کے علاوہ جی جی بالکل صحیح حدیث اب اور سنا دیتا ہوں اور ایسی صحیح حدیث کے ابن تیمیہ بھی اس کو مجموع الفتابہ کے اندر مان چکا ہے حدیث صحیح ہے اور امام طبرانی جن کی کتاب کا حوالہ ہے انہوں نے ساتھ لکھ دیا حدیث ان صحیحوں وہ ہے موجم صغیر طبرانی کی روایت موجم صغیر گبرانے کی روایت محدثین کے نزدیک بل اجماع صحیح ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور خلاف کن کا دور خلافت تھا ایک شخص آتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں ایک دن گزر گیا دوسرا دن اسی طرح وہ جاتے ہیں حضرت عثمان بن حنف تصغیر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف حنف عثمان بن حنف حضور کے صحابی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یار کیا کروں مسئلہ حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی کام ہے مجھے لیکن وہ مصروف یاد کام سن نہیں رہے میری موقع نہیں دے رہا ہے حضرت نے فرمایا عثمان بن انیف نے جا تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں ابھی حل ہو جائے گا ابھی بلائیں گے انہوں نے کہا کیا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں حضور فرمایا جا یار وزو کر دو نفل پڑھتے یہ دعا جیڑی پہلوں ترجمہ جس کا بتا دیا ہے آپ کو اور رسول اللہ نے جو نبی نے کو بتائی تھی یہی دعا پڑھ پھر دیکھ تماشا دیکھنا بلاتے ہیں کہ نہیں اب حضرت عثمان کا دور خلافت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کتنا عرصہ ات گیا تھا حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں جا میں حضور کی بارگاہ میں تھا ایک نابینا آیا تھا اس نے یہی اس طرح عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں دعا کیجئے حضور نے یہ سارا کچھ اس کو بتایا تھا میرے سامنے ایسا ہوا اس کی آنکھیں آ <سؤال> جا <سؤال> یہ کام کر اب یہاں پر ایک لطف کی بات بتاتا ہوں مجموعہ جلد, مجموع جلد اول ادھر کہاں ہے بھائی ترا دیکھنا ہوئے امر دیکھ ادھر پڑا مجموعل فتح جلد اول ادھر پڑا اس پر یہ پھٹیوں پر دیکھنا ذرا ایتمول ندی نچے گا جی روایت کھولں گا نا جو بھائی اب جو ابن تیمیہ کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اسی حدیث مبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نابینے کو کیسے ایسے کر اس کے آخر میں جو حدیث کے الفاظ ہیں انہی پر عمل کیا تھا حضرت عثمان بن حنیف صحابی نے وہ کیا تھے وین کانت حاجت نابینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجت ہو تو ویسے ہی کرنا جیسے میں نے بتا دیا سمجھ نہیں آ رہی یہ دو سو سترہ صفحے پر ابن تیمیہ اس کو تسلیم کر رہا ہے بات کو سمجھنا اسی وجہ سے حضرت عثمان بن حنیف صاحبی نے فرمایا یار میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام کو دیکھا آپ نے یہ ارشاد با فرمایا با جا تُو ایسے کر اس نے وضو کیا دو رات نفل پڑی یہی دعا پڑی پڑھ کر فارے گو حادرت عثمان نے فرمایا یار بلاؤ بلاؤ کب یہ بندہ کہاں یار وہ کدو آیا پھرتا یار تھدوں کی تھے سمجھ نہیں یار اب بات کو سمجھنا صحاب رسول بتا رہے ہیں وہی دعا ہوئی جس میں پکار ہے جس میں پکار ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال شریف کے بعد حدیث صحیح وصال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا جس میں پکار ہے صحابی پاک حضرت عثمان بن حنیف تعلیم فرماتے ہیں صحابہ صحابی بتانے والے ہیں جس کو بتا رہے ہیں وہ تابعی ہے صحابہ کا دور ہے حضرت عثمان کا دور ہے کوئی نہیں کہتا یار بدت شرک کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یار کچھ تو سوچ رسول کو پکار رہا ہے وشال کے بعد اور بھی مسجد میں اور خدا کے میرے خیال میں یہ آجت صرف ابن تیمیہ اور اس کے اس شیتان ٹبر کو نظر آئی ہے صحابہ کو نظر نہیں آئی یا نظر آئی ہے اور ان کو سمجھ آئی ان کو سمجھنا آئی نہ دل کیا فیصلہ کرتا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ ابن تعمیہ کی تیدہ دلیری ہے کہتا ہے یہ صحابی کا مذہب ہے حجت نہیں ہوتا یہ اس میں لکھ رہا ہے کہتا ہے یہ صحابی کا مذہب ہے حجت نہیں اس ہوف لگتا ہے ہاں یہ کہہ رہا ہے میں عبارت سنا دیتا ہوں یہ کہہ رہا نقدان بین خنفرو المستحبن صلی اللہ اور یہ بھی اس کی زیادتی ہے یہ بھی اس کی زیادتی ہے اس کی خباصت ہے جڑی آگے کہہ رہا ہے نا کہ حضرت عثمان حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ بط... وہ ان, کا ان کا یہ مطلب یہاں پر عمل ہے کہ وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں اور توصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتا رہے ہیں اور وصال کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہے اس کو سفارش نہیں کر ہے کیوں نہیں کر رہے خبیص یہ تو تیرے عقیدے میں ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں بعد میں سفارش نہیں کریں گے ختم ہو گیا سلسلہ یہ تیرے شہتا عقیدے میں ہے بےمان صحابہ کا یہی عقیدہ تھا ورنہ کیسے ممکن کہ یا محمد صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور کو پکار اور آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن رہے ہیں نہ دعا مانگ رہے ہیں نہ شفاعت ہے نہ کچھ ہے اور پھر ایسے ہی ہے جو وہ بتا رہے ہیں اور دعا قبول ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے نہیں جس طرح کے وہ صحابی ارے بیمان شیطان جب صحابی کو نابین کو حضور نے بتایا تھا حکم فرمایا تھا جا ایسا کہے کیا اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب دعا مانگ رہا تھا تو اونچی آواز سے مانگ رہا تھا رسول اللہ کو سنا رہا تھا جب اس وقت نہیں سنا رہا تھا تو حضور سیخ کا سفارت کر رہے تھے اس وقت جب حضرت عثمان بن حنیف فرما رہے ہیں اس کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگ اور اس طرح نم. اس وقت بھی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا یہی اعتقاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ جب کہہ رہا ہے یا محمدو اے محمد پاک میں آپ کے وسیلے سے آپ کے ذریعے سے کیا مطلب آپ میرے حق میں دعا مانگے میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں ہے جی لیکن میں براہ راست نہیں کرتا میں پہلے آپ کی بارگاہ میں رد کرتا ہوں آپ کریں آپ کا سوال پہلے پہنچے گا میں غریب کا ساتھ پہنچ جائے گا تو آپ کے سوال کو جب دیکھے گا تو میں مسکین کے سوال کو رد نہیں کرے گا سمجھ لیا پھر آگے یہ خباست کردہ میرے سامنے ہوتا کہ جان چک نہیں چڈیا تیری شیخل اسلامی دا حشر کر چڈیا اب ڈنڈی مارتا ہے سنوال کے بعد وسال کے بعد صحابہ ہے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ثابت ہو گیا صحیح عادی سے ہوا اب بات کو سمجھنا یہ ڈنڈی مارتا ہے آگے پھر کہتا ہے یہ حضرت عثمان بن حنیف کا مذہب تھا یا ان غیر کا ان عثمان بن حنیف او غیر رہی شکر ہے کل عثمان بن حنیف نہیں اوروں کو بھی مان رہا ہے کہ ان کا بھی یہی مذہب تھا غیر ہی کہہ رہا ہے لیکن آگے ڈنڈی مار رہا ہے کیا کہتا ہے مگر حضرت عمر بن خطاب اور اکابر صحابہ کا یعنی یہ چھوٹے یہ تاریخ ہے خبیص کی کہ اکابر صحابہ تھے یہ چھوٹے ہیں حضرت عمر اور اور اکابر صحابہ بات کو سمجھنا یعنی حضرت عثمان بن حنف معمولی درجے کے ہیں ان کے نزدیک خیر چلو یہ ان کی روش ہے جب آ گیا بھوت سوار ہو حضرت پر جن سوار ہوتا تھا تو وہ جس طرف لگام موڑتا تھا حضرت گھوڑے کی طرح ادھر چلتے تھے لمجر و حاد مشرو ان باد دیکھ دیکھ دیکھ اس قبیص کے کام دیکھ بات ایسے کرتا ہے جیسے نس مل گئی ان کی جیسے ان سے نس کوئی خاص عبارت واضح لفظوں میں آ گئی کہتا ہے مگر یہ ہمیں معلوم ہے قد عالم ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عمر اور اکابر صحابہ انہوں نے یہ مشروع نہیں سمجھا آپ کی وفات کے بعد اسی وجہ سے کما کانا کما کانو یوش رافی جیسا کہ یہ ان حضور کی حیات حیات حیات مبارک کے اندر مشہور ہوتا تھا بل قانو فی حیات ہی یا توسلو نہ بہی فلما ماتا لم یا توسلو توجہ کہتا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف ظاہری کے اندر جا کر ظاہری تو میں کہہ رہا ہوں حیات شریف کے اندر صحابہ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور دعا مانگے بارش آئے فلانا آئے اور جب آپ کا وشال شریف ہو گیا تو پھر انہوں نے حضور کو نہیں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش مانگیں دعا مانگیں فلان یہ وہ تو ثابت ہو گیا کابر صحابہ کا مذہب حضرت عثمان بن حنیف کے مذہب کے خلاف ہے یہ ابن تیمیہ کی تقریر ہے اب نو چیز کی چڑھائی ابن تیمیہ کی ایسی شامت آئی تھلے باقا پہ نکل جی میں باقا جسکین نش کٹینا کسی در میں پوچھنا وا میری اس تسکا کی گل کی فہمے کوئی نس سابت کرو ظالم <سؤال> یہ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد دعا کا بارش مانگنے کا وسیلہ نہیں پیش کیا بنایا نہیں ہے نہیں حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا رسول اللہ دعا مانگے وشال کے بعد اے پو یہ تیرا فہم ہے عبارت نس نہیں دکھا سکتا ہمارے آئی مام سے کیا سمجھتے ہیں آ تو نے سمجھا اب باس پاک کو اس لیے پیش کیا وسیلہ بنا کر اس لیے پیش کیا کہ حضور کا وفاد حضور کا وشال ہو چکا تھا اب باس پاک زندہ تھے تو زندہ سے سوال کرنا صاحب جا، صاحبہ جائز سمجھتے تھے رسول اللہ کے مثال کے بعد آپ سے آپ سے سوال کرنا جائز نہ سمجھتے تھے یہ تیرے جیسے خبیص کا فہم ہے آ میں بتاتا ہوں ہمارے آئی کیا کہتے ہیں امام اس صبح کی اور ایسے ان جیسے ایک نئی قسم خدا کی لاکھوں آئما ہمارے چبہور آئما اس حبیز کو نکال لو باقی سب کے سب یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرمایا صحابہ کرام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا عباس کو جو وسیلہ بنایا کہ تم دعا مانگو تم دعا مانگو بارش کے لیے فرمایا بتانا مقصود تھا عمر کا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف دفا کا وسیلا ادھر چلتا ہے نہیں نہیں میرے آکا کی نسبت جہاں بھی پائی جائے اسی کا وسیلا چل جاتا ہے سمجھ لیے او مر یا عمر این جلدی کرو تو آل سابا لیا آل سابا جلد نمبر دو جیڑی میں نے فٹائی تھی سمجھ آئی کہ نہیں وہ تاریخ بغداد اندر میرا ایک حوالہ لگا وہ بھی نہ لیا سی یار میرا حوالہ لگا اسے بارے حضرت عباس آل چیتے جوڑے پاک دا سدکا سونے کی کرم نوازی ہوگئے قسم خدا دی کخ نا کخ ن کو کہ بول تو ابن تہمیا کی بولتی بند ہو جائے ہوگی بولتی بند ہو جائے میرے آخم میں اب بھی اتنا طاقت ہے پتھر وہ سمجھتے ہیں ہم اب بھی رسول اللہ سمجھتے ہیں ہم اور یہ بھی حضور کے صحابہ کا عقیدہ دکھاؤں گا صحیح حدیث کے ساتھ ورنہ نہ کاٹ لینا میری امام موہرا لگی ہودیس سہی ہے اگے چل کے اگے چل کے اگے چل کے وہ سب پیا لے لیاؤ مرو بے ہوش ہو جاندے ہو جانے سن لو وہ اس کا فہم ہے نس نہیں نس دکھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کی وشال کے بعد ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا نس دکھا ظالم تیری بک بک نہیں چلے گی ادھر ہمارے اما کا فہم صحیح ہے تیری بکواس ہے اب دیکھو ادھر دلائل دیکھو یار ایمان سے یہ تاریخ بغداد ہے تاریخ بغداد خطیب بغدادی رحم اللہ کی جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ہے صفحہ نمبر دار ال کو بیروت کی چھپی ہوئی ایک بہت بڑے امام ہاشمی حضرت عباس کی اولاد میں حضرت حمزہ بن قاسم بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ابو عمر ال امام تاریخ و بغداد کے اندر امام ان کے ساتھ محدس بغدادی لکھ رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں یہ حدیث کی روات میں سے حدیث کو روایت کرنے والے محدث ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں کون حضرت حمزہ بن کاسم اب ذرا بات کو سمجھنا سن 463 ہجری میں وفات ہے اس امام کی جو ان کی بات لکھ رہے ہیں یعنی تاریخ تاریخ بغداد والے مصنف ان کی چار سو تریسٹھ میں وفات ہے اور ان کی ان کی کتنے میں ہے تین سو پینتیس ہجری میں تین سو پینتیس اب تین سو تک متقدمین اور اسلاف شمار ہوتے ہیں جن کے زمانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ فرمایا اس اب کیونکہ یہ تیسری صدی بھی پائی ہوگی چوتھی بھی پائی ہوگی تو تیسری میں ہو گئے خیر القرون قرنی سمبلین جلونم سم ولدی ن جلونم ابن تیمیہ نے مجموع فتاوا میں لکھا سمبل سملین جلون چوتھے چوتھے مرت بابی سمجھ نہیں آ رہی چوتھی مرتبہ بہرحال بل اتفاق امام زحابی رحمہ اللہ میزان انہیں اتدال میں فرماتے ہیں حد فاصل سنت تین ہجری ہے تین ہجری میں میں یہ آئے اور اتنا بڑے امام ہے تاریخ بغداد والے امام ہی لکھ رہے ہیں توجہ میرے بھائی توجہ ذرا پیدائش بتاتا ہوں پیدائش بتا دوں مزے کی بات ہے وہی پیدائش تاریخ بغداد میں لکھی ہوئی ہے دو سو انچاس دو سو انچاس میں پیدائش ہے اور تین سو پینتیس میں وشال ہے دونوں سدیاں پالی ادھر امام خالی عوام کے بندے نہیں ہیں رجال تاریخ بغداد میں داخل ہیں توجہ ذرا اب امام بغدادی کیا لکھ رہے ہیں اکبرنی ابو حاتم احمد بن الحسن الواعظ فی کتاب ہی علی من الر قال سمعت اسماعیل ابن الحسین سرسری یقولو استسقا ابو عمر حمزہ بن القاسم بن عبدالعزیز الحوشمی قال اللہم انہا عمر بن الخطاب استسقا بے شعبت العباس فسوکیا وہو ابی وانا استسقی بے قالا فاخذا یحولو رداہو فجاہ المتر وہو علا المنبرے مارا کبر در چیخدا ہوئے فرشتے جی دس دن وہ بڑی ہوئی اس مصیبت کے تر چڑھ گیا سن اپنی سنت کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ باہ باہ سنت بات کر رہے ہیں تاریخ بگد ادوا لے امام فرماتے ہیں حضرت ابو عمر حمزہ بن قاسم بن عبد العزیز ہاشمی حضرت, حضرت تلو عباس تلو کی اولاد تلو میں تلو سے تھے آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بارش طلب کی تو کن الفاظ کے ساتھ اللہ اللہ عمر ابن الخطاب بے اللہ عمر بن خطاب نے عباس پاک بزرگ ڈھونڈ کر ان کی سفید داڑھی ان کی سفید داڑھی کے ذات وسیلہ کیا اور بارش مانگی تھی وہ باپ بھی وہ عباس میرے باپ ہیں جن کے وسیلے سے عدرت عمر بن خطاب نے بارش مانگی تھی وہ اناج تستی ہی میں بیٹا ہو کر اس باپ کے واسطے سے بارش مانگتا ہوں خا خانہ یو حملے لو رے چادر تبدیل کرنے کا حکم ہے اپنی تاکہ ادھر چادر تبدیل کی جائے ادھر حالت تبدیل ہو جائے اس میں تفاو لے فجا الماتر ہوا المبر ہے ابھی ممبر پر ہی تھے بارش دھڑا دڑ برسنا شروع ہو گئی تم تمہیں اور تمہیں اتری دیا تیرے من والے وہ جا تھی وہ ہے بھائی مانا تیرے اگے تو نصوص کھلیاں ہوں سن یہ سن کھلیاں یہ تو کہتا ہے رسول اللہ کی وسال کے بعد رسول کو وسیلہ مت بناؤ ہاں ارا جائز وا وقت جائز کو نہیں تو جماعے پہ سابت کرنا وہ سونا ہے نہ چیز دے ثبوت دا کمال وے کیا بات وہ تو ثابت یہ کر رہا ہے سید لمبیا کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے بس سال کے بعد میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے پاک نوں. وسیلہ بنانا ثابت کر رہا حضرت سجیدہ حمزہ بن قاسم امام جہے تیسری تیسری چوتھی سدی کے مسلم نے پھر گل اگلی ادھر ویک جے جی ہوں شرک تے تے حرام صحابہ دے خلاف تے قسم خدا دی کر کے دس ہوئے رب واہد کے شریڈا کرم کار چڑتا ادھر دعا مانگ رہے ممبر تارش شروع, شروع ہو گئی پر ان ٹولیا بچوں ذکر کے فضی کاٹے تے کا جو یہاں رہے ذکر روکے کے فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے پھر کہ مرتک کے ہوں امت رسول اللہ کی میں ابن تیمیہ کے متعلق امام تقی ہسلی کے ساتھ, ساتھ, ساتھ ہوں میں اس کو زندید سمجھتا ہوں آج کے بعد نا چیز کا فتو بدل گیا یہ رسول اللہ کا بغض رکھتا ہے رسول اللہ کی شان اور عظمت کے ساتھ بغض رکھتا ہے یہ تنقید شان رسالت کا نظریہ رکھتا ہے اس وجہ سے یہ زندی ہے میں شابش دیتا ہوں امام تتی ہسنی کو جنہوں نے دف شوبھا ہے من تمرد کتاب کے اندر اس کو زندگی اس ظالم کو اس شیطان اعظم کو نہیں نظر آتا تھا اس خبیز کو میں نے دیکھا ہے میں نے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں باتوں کو پیچھے پھینک کر آنکھ بند کر کے چشپوشی کر کے شان رسالت سے گزر جاتا ہے چاہے بخاری میں ہو چاہے پران میں ہو چاہے حدیث میں ہو چاہے صحابہ کی ہو چاہے آئمہ کی ہو جو بات ہو اس کو پھینک کر ادھر چلا جاتا ہے اور اسی کا جھوٹا اور لانت پڑی ہوئی ہے وہاں بھی کوئی دال مدل کا نہیں ہے یہ زندگی کا اس کو نظر نہیں آتے تھے باتیں اے میں کرام کیا کر رہے ہیں تاریخ بغدادری کبھی پڑی تھی اور سن جس بات سے یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان سے ان سے تبسل اور ان کا وسیلہ بنانا ناجائز ہے اور یہ ثابت دا دا کرتا ہے حضرت عباس کے ساتھ حضرت عباس کے ساتھ صحابہ کرام کے تبسل حضرت عمر بن خطاب کے توصل سے ذات مستفاق کا تبسل ثابت کرتا ہے اب ذرا اب نصوص اس کی کدھر جائیں گی نصوص کھلی پڑی ہیں میں بتاتا ہوں کیسے کھلی پڑی ہے رسول اللہ کی تنقید کے لیے نصوص کھلی پڑی ہیں اور حضور کی تعظیم کے لیے کوئی اس کو نس نظر نہیں آئی اب دیکھ الاستعاب امام ابن عبد البر الاستذکار امام ابن عبد کی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور ان سے پھر نقل کرنے والے آگے ہزاروں ہیں وہ فرماتے ہیں توجہ اے الستیاب جو الصحابہ کے حاشیے پر ہے مکتبت الریاض کی چھپی ریاض کی کہاں کی ریاض ریاض کس ملک میں ہے بولو امرو اٹھانوے سفا توجہ اے کتنا سفا اٹھانوے جلد نمبر تین الستیاب حاشیے سے عبارت پڑھتا ہوں اٹھانوے صفا اٹھانوے جی آ گیا جی آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عام رمادہ کا واقعہ ہے بارش آمر رمادہ رمادہ کہتے ہیں ہلاکت کو ہلاکت کا سال خشک سالی پڑ گئی مکہ مدینہ اور حضرت آدھی دنیا تک یعنی بڑے علاقے میں بہت علاقے تک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عام رمادہ توجہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو گیا اور سن تھا سترہ سترہ حضرت کاب نے کہا حضرت کاب نے کہا کابلا احبال جو یہودی مسلمان ہوئے تھے کی المومنین بنی اسرائیل میر الموم سر مثل مسلوہ فرمے نے جدو بنی اسرائیل کہ تو پیدا سی بارش منگ دی لوڑ سی نبیاں چاچے بابے کے فرما رہے منگتے جدو اس طرح ہوں سی ہوں ظاہر بات نہیں کہ دے نبیا دے چاچے بابے جی ہونا اولادا جی ہو سکتا کوئی نہ ہوگتے دے لیکن اگلی گل سمجھانا چاہنا وا حضرت نے نے فرمایا توجہ ادھر عمر نے فرمایا آ نبی پاگ چاچے نے کی مطلب نو سبا نے نو کر آن توجہ اور بنو حاشم سردار نے حضرت عمر گئے شکا ارے ماں بھی سو منل کہتے جا شکایت کی تھی کہ حضرت دیکھو کیسا کی ہے شکایت توجہ ہے عمر جیسا کیا میں پوچھتا ہوں بابیا حضرت عمر خدا کو نہیں جانتے شکایت رب کی بارگاہ گا میں کرنے کی بجائے باس کی بارگاہ گا میں کرتے اسی آنے او کچھ لین جو عمر لین گئے بولتے نہیں امرو ممبر چڑھ گیا پر چڑھا لیا پر اپنے نبی دے چاچے لے کے اس دے وسیلے تیرے آل متوجہ ہو رہا سونے تیرے آل روخ کی اے دے یہ نوں اے دے رخنوں تا اس امام نے فرمایا سیتا کیونکہ حضرت عباس دے رخ مبارک سفید داڑی جی فس کے نہ لگائے ہے کوئی نہ او میرے بھائی ہاں یہ آگے دعا لمبی ہے ذکر لمبا ہے اور ایک بات بھی ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ بےظاہر کر دے تو کر دوں ادھر یہ اللہ انا اللہ ان شنا ویسے استشف اللہ استشفہ نا بالا ین بہا مینا وہ انہا مینا سفارشی اپنے جڑے نہیں بولنے والے بھی سفارشی بڑھائی کھڑے وہ نبی کا چاچا ہے تو جو نہیں بولتے وہ ہمارے چوپائے اور جانور ہیں ہم ان کو بھی سفارشی بنا دیں ظاہر بات ہے کہ جانور بھی ہم سفارشی بناتے ہیں کیا مطلب امر سن ولی سن گل کی جانور بھی آتے ہوگا دے چڑھے تو ترف دن پانی لیکن پھر لیکن لیکن اس سے جو ہے استجفان آدال آپ سے پھر نہیں تھی وہاں توجہ نہیں کی اچھا آگے سنو آگے سنو سنو اے میرے بھائی توجہ میرے بھائی توجہ ذرا الج کار اور اس کے اندر جو, جو کچھ ہے رووینا یا روائنا من وجوہل آنو مر من وجوہ ایک سند نہیں کئی سندوں سے کہتے ہیں ہم نے حدیث روایت کی ہے يا لولا مرا نو خرج يا سستي و خرج معه بالعباس فخال فقال اللهم الا نتقرب اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فحفظ فيه نبيك کما حفظ تل غلام نبی کا اتنے لفظ لکھے کار میں ہے فافت فی ہے نبی کا یہاں پر فافت فی ہے کا لنبی کا, کا صلی اللہ علیہ وسلم کما حافظ تل غلام ابھی ہے حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عمر اے اللہ ہم ابا تیرے نبی کے چاچے کے ساتھ تیری تیری طرف نزدیک ہوتے ہیں ورنہ تک کربوئی لے کا تیرا قرب حاصل کرتے ہیں تیرے نبی کے چاچے کے ساتھ ورنہ سشفوں میں ہی ذرا توجہ کریے مومنا اتے تکر جہاں نا تکربولہ کا بے ام نبی کا یہاں ذات کا وسیلہ ہے تکر بذات کے ساتھ ہے وہ نس تش یہاں پر ان کی دعا کا تبسل ہے اگے ودا تیک اگے کی لفظ نے حضرت عمر فرما رہے ہیں فہ فل فی نبی کا یا مولا اپنے نبی دے چاچے اپنے نبی نو یاد کر لے اے نبی کاؤ فا فل فی نبیا کا میں فا فلفی نبیا گاؤں اپنے نبی نو یاد کر اس نبی دے چاچے دے اندر اپنے نبی یاد کر مطلب سونے آسان جو یہ پیا نبی تیرے نبی دی نسبت دی وجہ نال لہذا دعا ای منگنی تے کرم جڑا کرنا وہ پچھوں نبی کی سات مدد کری میں پوچھنا ہے اپنے تمو دس دس مینو فحفل فی نبیہ کا کس لیے کہہ رہے ہیں بس اگر یہ ذات مستفاق کا تبسل مقصود نہیں ہے تو کیا ہے توجہ نہیں کیا ورنہ یہ کیوں زور دے رہے ہیں فحفظ یا اللہ سونے دلچے میرے پجابی لفظ نے اس مفوم نو ادا کرنا وسیلا چاچے دعا یہ حبیب کا چاچا چاچے اند چ وجہ چی دسے امام ابدل بار ان ساریا حدیث یاد چان یہ کون سن یاد سمجھ نہیں لگی اگر ہے کوئی وکیل ابن تیمیہ تعمیہ نہ چیز کی کسی بات کا رد کر کے دکھا گرفت کا حق نہ ادا ہو تو پھر کہیں اور سنو وہابی مذہب پر بم گراتا ہوں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جس بارش آئی ہے نا لوگ کے کوئی حضرت دے پیر چومتا سی کوئی ہاتھ چمتا سی کوئی کنڈ چمتا سال کہ سن یا ساقل حرمین اے حرم دیا ساکیا یا ساکیل حرمین مین حرم ہرم دیا ساقیا ہرمین مکے مدینے کا ساتھی ساتھی مانو بارش دینے والا پلانے والا وہ ایمان سے بتا محابی کتے بارش رب نے دی تھی سارے کہہ رہے ہیں ہر مین کے ساتھی عباس ہیں بتا یہ شرک ہے یا توحید لیا اب ہوا کیا اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی اور لانتی جب تم علم میں پالا گا سچا لو کے بچے جرن نہر و چرن ما یہ چلتا ہے عام اسناد عقلی اسی کو کہتے ہیں جی مجاز عقلی کہتے ہیں یہ اسناد مجازی ہے حضرت کو کہا جا رہا ہے شاقل ہر کیوں یہ سبب آپ بنے یہ سبب کی طرف اسناد ہے داس روٹی کون دینا ریز کون دینا روٹی کون دینا رو پانی کون دینا تم پی کے کھا کے جب دو اٹھنا دوں نے میرے دکھتا ہے انہیں کھوایا انہیں پیا ہے وہاں بھی مذہب میں شرک ہے اور الحمدللہ اسلام میں یہ توفید ہے جب کہنے والا مومن ہو کیوں کہ جب مومن کہے گا اس کا مطلب ہے رب نے دی ہے اس کے وسیلے سے دی ہے هبيا <سؤال> <إن> الله تعالى <سؤال> هيا لكم الط... لكم الها ويا ايها إن الله تعالى هيا لكم هيا لكم الها سمجھ گیا بھا بھی تمہارے لیے اللہ نے ہاویا تیار کر دی ہاویا جہنم کا ایک درجہ ہے سمجھ امہو اوم ہے قرآن میں او ہاں ان کی ان کی ام ان کی ماں ہاویہ ہے ان کی ماں ہاوی سمجھ آئے چلو نماز پڑھے جی ماز تک ماز بھی ماز ماز آگے ماز چلنا ہے لیکن ان